تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ مومنین کی قبریں اسلام میں ان کی تعظیم مطلوب ہے توہین مطلوب نہیں ہے کیونکہ زیارت کا لفظ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمایا اور زیارت کا معنی آپ سمجھ لیں خیر اس کے بعد میں ابن قیم کے کلام کی طرف لوٹتا ہوں اس نے آگے لکھا ہے صلی اللہ عبورہ مینین وسلم وشاء الله بکم اللہ بكم یرحم اللہ المستمین مختلف حدیث مبارکہ سے یہ الفاظ جمع کیے ہیں ابن قیم نے جو سلام کے وہ پھر میں ان کی وضاحت کرتا ہوں تو ابن قیم لکھ رہا ہے کہ اہل قبور پر جو سلام کیا جاتا ہے یہ سلام بھی بتا رہا ہے کوئی وہ علم و شعور رکھتے ہیں کیوں یہ جی کہہ رہا ہے کہ سلام ایسے شخص پر کرنا کہ جو شعور نہیں رکھتا اور علم نہیں رکھتا سلام کرنے والے کے متعلق محال یہ محال ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنی امت کو س... یہ تعلیم دی ہے کہ جب قبروں کی زیارت کریں تو وہ کہیں کہ اے گھروں والے تم پر سلام ہو مومنین و مسلمین اور بے شک ان شاء اللہ ہم تمہارے پاس آنے والے ہیں اللہ تم رحم فرمائے ہم میں سے اگلوں اور, تم اور ہم میں سے اور تم میں سے اگلوں کو اور پچھلوں پچھلوں پر کو اور نہ صلی اللہ لنا ہم تمہارے لیے سوال کرتے ہیں نہ صلی اللہ لنا ہم اپنے لیے سوال کرتے ہیں اور تمہارے لیے عافیت کا اور آرام کا یعنی یہ سلام جو کہا جاتا ہے نا ال قبور کو اس کے الفاظ ہیں مختلف جمع کیے ہیں مختلف عادیش مبارکہ سے ابن قیم نے سلام علیکم احلد دیار گھروں والے تم پر سلام ہو اللہ اللہ تعالی کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے مومنین کی قبریں جہاں ہیں یعنی قبرستان ان کو بھی گھر فرمایا ہے دار فرمایا ہے دار اور دار جو ہے وہ دور سے ہے جہاں آدمی چلتا پھرتا رہتا ہے گھر جس کو کہتے ہیں دار گھر کو کہتے ہیں نا تو گھر میں چلنا پھرنا ہوتا ہے آنا جانا ہوتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتے ہیں دار دور سے ہے دور مانا چکر لگانا انسان اپنے گھر میں گھومتا رہتا ہے چکر لگاتا رہتا ہے اس وجہ سے اس کو دار کہتے ہیں اور جو میت جہاں پر قبرست قبرستان ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبرستانوں کو دار فرمایا ہے یعنی وہ بھی گھر ہے اور اسی مناسبت سے فرمایا ہے کہ جس طرح یہ گھر ہیں زندوں کے اسی طرح ان کے بھی گھر ہیں اور جس طرح یہ آتے جاتے رہتے ہیں وہ بھی آتے جاتے رہتے اور پھر فرمایا کہ اللہ تعالی رحم فرمائے ہم اور تم میں سے اگلوں اور پچھلوں پر نس اللہ وال ملاف ہوا اور ہم تمہارے لیے اور اپنے لیے اپنے لیے اور تمہارے لیے آفیت مانگتے ہیں یہ سارا کچھ پیش کر کے ابن قیم لکھ رہا ہے وہاد سلام و الختاب ون ندا موجودی یسما و یوخاتو یا اکیلو و یاردو و و یوخا و المسلم الرد ویداسلر راجول و قریب ام من ہم صَلَاتَهُ ہو سل غب اتوال کہ رائے یہ سلام اور یہ خطاب اور یہ پکار یہ موجود کے لیے ہے. یعنی جو سلام قبروں والوں کو کیا جاتا ہے یہ ایسے موجود کے لیے ہے جو سن رہا ہے جو خواتے وہ خطاب کرتا ہے و یاقلو اور سمجھتا ہے وہ یورود اور جواب دیتا ہے اگرچہ سلام کہنے والا اس کو نہیں سنتا لیکن وہ بھی یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں سنتے کئی بار سنتے ہیں جن کے سامنے یہ دنیا کی اشیاء چیزیں پردے رکاوٹیں نہیں بنتے جیسے اولیاء امبیال احمد السلام اور اولیاء کرام جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں میں قبر والوں کو دیکھ رہا ہوں ان کو عذاب ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ نکلا کہ جو وہ آگے کہتے ہیں ان کو جو نہیں سنتے جو ان کا جو جواب ہوتا ہے نہیں سنتے وہ سارے نہیں بعد ایسے ہیں اپنا اکثر لوگ ایسے ہیں جو نہیں سنتے بعد ایسے ہیں جن کو انبیاء اور اولیاء کہتے ہیں علیہ سلاۃ والتسلیم تسلیم وہ سنتے ہیں ان کی باتیں خیر تو آگے لکھ رہا ہے کہ سلام کہنے والا اگرچہ ان کے جواب کو نہیں سنتا لیکن وہ جواب دیتے ہیں ویداس فلر راجو لو قریب یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز پڑھتا ہے تو شاہدو ہو وہ نماز کا مشاہدہ کرتے ہیں, دیکھ رہتے ہیں دیکھتے ہیں کہ یہ نماز پڑھ رہا ہے وہ عالم سلاتا اور اس کی نماز کو جانتے ہیں وہ غب اعلیٰ کا رشک کرتے ہیں کہ کاش کے یار ہمیں بھی اس طرح نماز نصیب ہو جاتی سمجھ لیا آئی اور یہ ان کے لیے ہوگی جو محروم ہوتے ہیں خبر میں نماز پڑھنے سے کیوں کہ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن کو اللہ تبارک و تعالی وہاں پر بھی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرماتا ہے دولت عطا فرماتا ہے آواز اردو تھوڑی چوکی کرو, کرو بات کی یعنی یہ نہ سمجھنا کہ تمام ایسے ہوتے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے نہیں جن کو اللہ تعالی نے اپنی ولایت اور اپنی دوستی کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے نا وہ قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں اور یہ آسار یہ بہت سی روایات زیادہ نہ نڈھا یہ بہت سی روایات ایسی ہیں کہ جو یہ بتا رہی ہیں جن میں ان چیزوں کا ذکر آیا ہے کہ قبر والے نماز کئی ہی پڑھتے ہیں یہ نہیں ہے کہ سارے نہیں پڑھتے بات سمجھنا ذرا اور یہ متواترات میں سے چیزیں ہیں بھائی تو یہ کہہ رہا ہے کہ راک اللہ راج الغا بتو آل وہ رشک کرتے ہیں تھوڑی کرو زیادہ آئی بھائی دی بتو آل ازال کا ان کو رشک ہوتا ہے یعنی جو نماز وہاں پر نہیں پڑھتے ان کو رشک ہوتا ہے یار کاش کہ یہ جس طرح یہ پڑھ رہا ہے ہم اس قبر میں پڑھتے یار سبحان <سلام> اللہ مثال تسلیم کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نا قبر میں نماز پڑھتے ہوئے میراج کی رات یہ تو مسلم شریف کی حدیث پاک ہے صحیح عادیث مبارک اس کا مطلب یہ نکلا کہ کئی پڑھتے ہیں اور زیادہ نماز سے کیونکہ جو یہاں پر ہماری طرح محروم رہتے ہیں نماز کی دولت سے اور شریعت کی اتباع سے اور ولایت سے تو وہ ظاہر بات ہے وہاں پر بھی محروم رہتے ہیں اور جو اللہ تبارک کو جن کو ولایات کی دوستی ولایت کی دولت اور محبت کی دولت عطا فرما دیتا ہے جی تو وہاں پر بھی وہی لطف لیتے ہیں عبادت سے جو جہاں پر لیتے ہیں وہ زندگی کی حالت میں جس طرح لطف لیتے ہیں وہاں پر بھی اسی طرح لیتے ہیں. کیونکہ وہاں پر بھی تو زندگی ہے وہ بھی تو ایک دار ہے گھر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی تو گھر فرمایا ہے سمجھ نہیں آ رہی اگر وہاں کچھ نہ ہوتا تو آپ اس کو گھر کبھی نہ فرماتے بات سمجھنا خیر آگے سند کے ساتھ یعنی یہ سند امام ابن ابھی دنیا کی ہے یہ ابن قیم ان سے نقل کر رہا ہے سند کے ساتھ یہ بات نقل کر رہا ہے قال یزید بن ہارون اخبر السلیمان تیمیان ابی عثمان ان ابن ساس ان ابن ساس خرج افی جنازتی فی یوم جنازن فی یوم ان واہل حفیب الخفاف قبر فصول قبر ولاقون علی میں کزا بہادا کا دا علم بتکائی راجل عال القبر و ابن قیم لکھ رہا ہے کہ امام ابن ابھی دنیا صحیح صنعت کے ساتھ بات نقل کر رہے ہیں کہ ابن ساس فرماتے ہیں کہ ابن ساس تشریف لے گئے ایک جنازے میں اور ہلکے سے کپڑے پہنے ہوئے تھے قبر پر جا کر ٹھہرے تو وہ فرماتے ہیں میں نے دو رکعت نماز پڑھی وہاں پر تم متہ تو آلے پھر میں نے وہاں قبر کا آسرا لیا اور ٹیک لے کر تکیا لگا کر قبر کے ساتھ سون گیا تو اللہ ہے کل بھی اللہ کی قسم میرا دل جاگ رہا تھا کہ اذ, اذ سوتم من القبر میں نے قبر والے کی آواز سنی وہ کہتا علاقہ نہیں ہٹ جا لا تؤذنی مجھے تکلیف مت دے فنکم قوم ان تم وہ لوگ ہو جو عمل کرتے ہو لیکن علم نہیں رکھتے کہ آگے کیا ہے صحیح طرح مشاہدے والا علم نہیں رکھتے وہ نہ ہم قوم نعلمو. ہم ادھر کر حقیقت کو صحیح طرح جان لیتے ہیں بولا نہ عمل ہم یہاں عمل نہیں کرتے یعنی کیا مطلب کہ ہم یہاں پر ایسا عمل نہیں کر سکتے کہ جس کی جزا ہو کیونکہ تکلیف کا وقت ختم ہو گیا عمل کی جزا سزا ادھر ادھر جو عمل کرے گا اس کی جزا سزا ہوگی ادھر جو عمل کرے گے کرتے بھی ہیں نا انبیاء اور اولیاء تو وہ جزا سزا نہیں ہوگی وہ محض ذوق اور لطف اللہ تعالی کی عبادت کا سرور لینے کے لیے جیسے فرشتے ہیں فرشتے عبادت کرتے ہیں وہ عمل جزا کے لیے نہیں وہ سرور کے لیے ان کی غذا ہے سمجھ نہیں آ رہی ملائکہ کی عبادت غذا ہے بطور غذا ذکر کرتے ہیں عبادت کرتے ہیں یہ نہیں ہے کہ ان کو جزا ملے گی سمجھ نہیں آ رہی تو وہ قبر والا اس نے کہا مجھے کہ تم کرتے ہو جانتے نہیں ہم جانتے ہیں کرتے نہیں یعنی ایسا کہ جس کی جزا ہمیں ملے ولا یقین علی میں فلور آتا ہے حب بھائی من کَا وہ یہ جو ت نے دو رکاتیں پڑھی ہیں اگر ادھر میرے مجھے اجازت ہوتی نا کہ ایسی نماز پڑھ لو جس کی تمہیں جزا ملے گی تو یہ ایسی دو رکاطیں میرے لیے اس وقت ساری دنیا سے بھی زیادہ محبوب ہیں زیادہ پسند ہیں اے اے اے اے کیونکہ جان گئے نا پتا ہے کہ اب دو رکاتوں کی کیا قدر ہے جس کو ہم بے قدر سمجھتے ہیں فہادا کا بتائبر وابے سلاد ابن قیم لکھ رہا ہے دیکھ لو کہ وہ قبر والا جو تکیا لگا کر اس کی قبر کے ساتھ بیٹھا ہے اس کو بھی جان گیا ہے اور اس کی نماز کو بھی جان گیا ہے یہاں ایک عجیب بات بتاتا چلوں بات آ گئی اس نے پیچھے کہا کہ جب کوئی آدمی ان کے قریب نماز پڑھے تو وہ مشاہدہ کرتے ہیں اور پھر آگے یہی ابن قیم یہ واقعہ حضرت ابن ساس والا لکھ رہا ہے اور بغیر رد کے آگے جا رہا ہے پھر بغیر پھر ایک نہیں آگے, آگے, آگے پھر امام ابن, ابن ابھی دنیا کی کتاب کے حوالے سے پھر آگے نماز قبروں میں نماز قبرستان میں نماز کا کہہ رہا ہے بتا رہا ہے بات کو سمجھنا ذرا وہ بھی سنا دیتا ہوں اسماعیل بین ثابت بن سلیم حتنا ابو قلابہ قال اکمل تو الشام شامل بسرا ابو قلابہ فرماتے ہیں میں ملک کے شام سے بسرہ کی طرف آیا فنزل تو منزل ان ایک گھر میں ٹھہرا ایک جگہ ٹھہرا فتح ہر تو میں نے وضو کیا وصلح تو رکھا رات کو نماز پڑھی ثم وضعت تو اعلیٰ قبر قبر پر سر رکھ کر سو گیا فنم تو جاگ بے داروا فائدہ صاحب القبر یشتکی نہیں میری شکایت کرتا ہے قبر والا اور کہتا ہے قدآت نیمن آج رات نے آج رات سے مجھے تکلیف دینی شروع تم مکالم تامل والا پھر وہی بات کی اس نے کہ تم یار کرتے ہو جانتے نہیں اور ہم جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کر سکتے تم پھر اس نے کہا رکھا تھا نلتا خیر میں نے دنیا و معافیا پھر وہی بات کی اس نے ان سے بھی ہاں جی ایک اور یعنی خبر والے نے کہ یہ جو دو رکاتیں تو نے پڑھی ہیں ہمارے لیے تو دنیا و مافیا سب سے بہتر ہیں یہ تم قال جز اللہ حالت دنیا خیر پھر اس نے کہا یار دنیا والوں کو اللہ تبارک و تعالی اچھی جزاد ہے ہماری طرف سے اقر من سلام ان کو جا کر میرا سلام کہنا اور کہنا فائنو نور نورم سال البال اور جا کر بتانا کہ جب وہ دعا کر کے ہمارے پاس بھیجتے ہیں نا تو جیسے نور کے پہاڑ بن کر آتے ہیں اسی طرح دعائیں ہمارے پاس بن کر آتی ہیں پھر یہ آگے اور واقعہ پیش کر رہا ہے اسی طرح پھر سنت کے ساتھ وہ ہے زید ابن وحب کا فرماتے ہیں خرجتو الالجبان فجلستو فیا فیدار جلن قد جائلہ قبر فصواؤ ثم تحولا علی فجلتا قال فقلتو لمن حاذ القبر قال اخلی فقلتو اخلت فقال اخلی فی اللہ ریتو فی ماجر اللہ فقلتو فلان الحمد للہ رب الکدر احبئی منت دنیا و معافی کال کلکول تو ان اکدر اللہ ان اکولا احبئی لنت دنیا و معافیا دنیا و معافیا سم قال علمت ہے فلان کام فصل رقات اقدر اللہ نسل احبل منت دنیا ومافیا پھر اسی طرح کا ایک واقعہ اور بیان کر دیا گھر دیکھ کے یہ آگے پھر اسی طرح کے واقعات پیش کر رہے ہیں اب میں بتانا یہ چاہتا ہوں عجیب بات ہے استاد ش کی بے وقوفی کی ادھر اب نے تہ میا قیم اب یہ سارے واقعات قبرستان میں نماز کے پڑھ پیش کر رہا ہے بلکہ پیچھے صاف اس نے اپنی طرف سے بھی کہہ دیا سل رہا جو لوگ قریب جب آدمی کوئی قبرستان والوں کے قریب نماز پڑھتا ہے اہل قبور کے قریب نماز پڑھتا ہے پھر آگے جو اگلا واقعہ حضرت ابن احساس کا پیش کیا ہے ابن احساس کا اس میں تو صاف ہے فنتا علاقہ برکالا فصل لے تو رکا دہنے. ادھر استاد شگرد یہ کہتے ہیں ابن تہمی اور ابن قیم مجموع الفتابہ اس کا بھرا پڑا ہے خصوصاً زیارت والی, والی جلد جس میں صاف کہتا ہے کہ جو مسجدیں قبروں کے ساتھ بنی ہوئی ہیں ان کو گرانا فرض ہے وہ شرک پر بنی ہوئی ہیں ان میں نماز پڑھنا رہا ہے نماز پڑھے گا تو باطل ہوگی پڑھنے والا گناہ لانتی ہوگا وہ مسجدیں لانتی ہیں ان کو گرانا فرض ہے کیوں اس وجہ سے کہ قبر کے ساتھ نماز او ہو ہو ہو اب عجیب بات ہے ادھر شگرد جی یا تو استاد کی بات بھول گئے مکالا مل گئے کیا کر گئے مکالہ مل گئے استاد کی اور اپنی بات اور اپنا مذہب بھول گئے کہ مسلمانوں کو تو مشرے کسی بات پر ادرت کہہ رہے ہیں بار بار یہی جو شرک کے فتوے لگاتے تھے اسی پر لگاتے تھے قبورام بیم مساجد اپنے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا لہذا یہ مسجدیں بنا رہے ہیں مسجد بن گئی شرک ہو گیا ادھر نماز پڑھنا شرک نماز باطل باطل فلان ہاں جی اب میں پوچھتا ہوں خبیص خیر تو ہے کیا ہوا مردود کیا ہو گیا اتنا کل ماری گئی ادھر لکھ رہا ہے فنتہا علاقہ پر قبر کے ساتھ گیا نماز پڑھی سمجھ نہیں آئی آئمبا کا اس میں اختلاف ضرور ہے قبرستان میں نماز مکروہ ہے یا نہیں امام مالک رحمہ اللہ مکرو قرار نہیں دیتے بات سمجھنا اور ہمارے امام صاحب مکرو قرار دیتے ہیں قبرستان کے اندر نماز پڑھنے کو ذرا توجہ رکھنا لیکن شرک تو کسی نے نہیں کہا جب تک کہ قبر سامنے نہ ہو سجدہ قبر کو نہ ہو سجدہ قبر والے کے لیے نہ کرے شرک نہیں ہوتا اور کسی امام نے شرک خالی نماز پڑھنے کو شرک نہیں کہا جب تک کہ سجدہ اس کی طرف نہ ہو اور اس کو مسجود نہ بنایا جائے سجدہ اس کے لیے نہ کیا جائے توجہ رکھنا ذرا میرے بھائی اب یہ, یہ خود کیا کہہ رہے ہیں کہہ رہے ہیں وہ ساری نمازیں باطل نماز ہوتی نہیں ہے مسجد گرانا فرض ہے بنانا شرک ہے حرام ہے یہ تعظیم ہے قبر ہے فلا فلا طوفان کھڑا کر کے پھر اتنا خدا کھلانت پڑی ہوئی ہے اپنے خلاف جو کچھ اپنی ساری بنائی ہوئی عمارت کو ایک تھوڑی سے لمحے میں ایک ہی دھکے کے ساتھ گرا کے رکھ دیا ہے صاف لکھ کہ جناب اداس ہلر جو لو قریب میں جب آدمی ان کے قریب نواز پڑھے وہ مشاہدہ کرتے ہیں اچھا جی حضرت جی پھر وہ کدھر گئی نماز باطل ہو نہ کہاں گیا یہ آگے جیتے ہاتھ لکھ رہے ہو ہاں جی کیا وجہ ہے حضرت جی استاد بھی ایسا ہی تھا فدو شگرد بھی ایسے ہی فدو متھے لگ گئے اتنا کبھی کو علم نہیں کہتا ابھی تھوڑی دیر پہلے کچھ کہہ گئے تھوڑی دیر بعد کچھ کہہ گیا ان کو اپنے کہے کا علم ہی نہیں ہوتا سمجھ نہیں آئی عجیب تناقض اور تداد ہے کلام میں میں بھابھیوں سے کہتا ہوں چلو اپنے بڑوں کی وکالت کر کے تم جواب دے دو کیونکہ تم بھی تو کہتے ہو شرک شرک ادھر نماز پڑھی تو شرک ہو گیا نماز باطل مسجد گرانا فرض بھا بھی کے مذہب میں ہے اور یہ مذہب ان خبیصوں کا بنا ہوا ہے بننے اور ابن کئی میں دو استاذ شگردوں کا بنا ہوا مذہب ہے میں پوچھتا ہوں اب کس بات کو ہم اسلام کہیں اور کس بات کو شرک اور کفر کہیں جہاں یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب شرک ہے اس کو ہم اگر مانیں کہ وہ صحیح ہے تو یہ شرک تم نے کر لیا سمجھ نہیں آ یہ تو شرک تم نے کر لیا تم صاف لکھ رہے ہو یہ کتاب الروح میرے سامنے کھلی پڑی ہے صفحہ نمبر آٹھ سے آپ کو سنا رہا ہوں اس میں تو صاف یہ لکھ رہا ہے کہ نماز قریب میں پڑھو تو وہ جانتے ہیں کہ بات کیوں لکھ رہا ہے بات تو حرام ہے شرک ہے پھر آگے واقعات پیش کر رہا ہے تمہیں شرم نہیں آتی قبرستان کے اندر نماز کے واقعات تمہارے نزدیک تو نبیوں کی قبروں کے ساتھ نماز پڑے تو مشرک ہو جاتا ہے سمجھ نہیں آئی خیر اس بات کی طرف پھر کب آگے جا کر لوٹنا پڑے گا ایک مرتبہ پھر لوٹیں گے انشاءاللہ شاء یہاں پر کیونکہ اصل بات تو میں یہ بیان کر رہا تھا میں نے قیم کے حوالے سے کہ آل قبور برزخ والے جانتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں بولو بولو بولو جواب دیتے ہیں جانتے پہچانتے ہیں حالات تک کو جانتے ہیں امال جانتے ہیں اگر وہ مومنین ہیں اگر کیا ہے مومنین ہیں اب میرے بھائی آگے سنو آگے یہ لکھ رہا ہے چاند خوابیں جس طرح یہ خواب لکھی آگے پھر خوابیں لکھ کر اب یہ بڑی عجیب بات کر رہا ہے جو اب میں سنانا چاہتا ہوں آپ کو یہ نو نمبر صفح پر کر رہا ہے وہ مرائی و علم تصحب مجرد ہا اس بات مثل ذال فہیہ اللہ کسرت ہا وہ لا سیاح اللہ قد اللہ وہ قد کالنبی و صلی اللہ علیہ و سلم أرى رؤياكم قد تواتأت على أنها وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواتأت على أنها في العشر العواخر يعني ليلة القدر فإذا تواتأت رؤيا المؤمنين على شيء كانت تواتؤ روايهم له وقد تواتؤ رايهم على الاستحسان والاستقباح والاستقباح وما راه المسلمون حسنا فهو عند اللہ حسن وما راه قبيحا فهو عند الله قبيح عند الله قبيح على ان لم نثبت هذا بمجرد الرؤيه بل بما ذكرناهم من الحجج وغيرها بہا رہا بہا رہا ابن قیم کہہ رہا ہے یہ تمام خوابیں اگرچہ محض خوابیں ایسی بات کو ثابت کرنے کے لیے صحیح نہیں ہوتی لیکن کثرت سنو اتنی خوابیں کثیر اور بھائی اتنی کثیر خوابیں جن کو شمار نہیں کیا جا سکتا وہ کہہ رہا ہے کہ اہل قبور کے وہ مسائل جن کو اب پہلے بیان کر چکے ہیں دعوی کر چکے ہیں کہ وہ جانتے ہیں وغیرہ ان کے ثابت کرنے میں یہ بے شمار خوابیں متفق ہیں اور پھر آگے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے متعلق بتا رہا ہے آپ کے خواب کی بات پھر آگے کرتا ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں یہ بات لکھنے کے قابل ہے غور کے قابل ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جب مومنین کی خوابیں کسی بات پر متفق ہو جائیں تو وہ ایسے سمجھو جیسے روایتیں متفق ہو گئی ہیں <laughs> عجیب بات ہے اور جیسے روایتیں متفق ہو گئی اور جیسا کہ راج مت آرام متفق ہو گئی ایسے سمجھو ہاں جی اور پھر آگے حضرت عبداللہ ابن مسعود کا وہ اثر پیش کر رہا ہے مارا المسلمون حسن اللہ حسن کہ جس کو مومنین حسن سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی حسن ہوتا ہے اور جس کو وہ برا سمجھیں وہ اللہ کے ہاں بھی برا ہوتا ہے یعنی کبھی جس بات کو سمجھیں گے وہ کبھی ہوگی جس کو اچھا سمجھیں گے وہ اللہ کے ہاں بھی اچھی ہوگی تو پھر آگے یہ نقل کر رہا ہے اب وہ عجیب بات یہ ہے کہ اس نے کیا کہا کہ بھئی جب خواب مومنین کی متفق ہو جائیں کسی بات پر تو سمجھو روایتیں متفق ہو گئی حدیثیں متفق ہو گئیں کیا مطلب کہ جس طرح حدیثیں متفق اور روایتیں متفق ہو جائیں تو ان کے اتفاق سے یا یقین حاصل ہو جائے گا یا کم از کم زن غالب ہو جائے گا اسی طرح وہ کہہ رہا ہے کہ اگر خواب مومنین کی متفق ہو جائیں کسی بات پر کہ مومنین سال کہیں یار ہمیں بھی نظر آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا ہمیں بھی آیا بشرتے کہ شہادت ان کی اسلام میں قبول ہو ایسے نہ ہوں لان جن کی شہادت اسلام میں قبول نہیں ہوتی ایسے کزاب جھوٹ بولنے والے نہ ہوں اور شریعت متعارک نے جو اصول رکھے ہیں ان کے مطابق ان کی شہادت قبول ہوتی ہو تو اگر ایسے مومنین کثیر وہ متفق ہو جائیں خواب پر تو کہہ رہا ہے ایسے سمجھو وہ ذن غالب کا فائدہ دے دیں گی جس طرح کی روایتیں دے دیتی ہیں یا یقین کا فائدہ دے دیں بات سمجھ آئی کہ نہیں آئی اور اس بات کا آگے پھر ذکر آئے گا انشاءاللہ شاء سمجھ نہیں آئی پھر آگے مج... پھر آگے لکھ رہا ہے صحیح حدیث کے حوالے سے مسلم شریف کے حوالے سے لکھ رہا ہے کس کے حوالے سے صحیح مسلم کے حوالے سے اور عنوان یہ ڈال رہا ہے وہ سابت صحیح ہے ان المیت یستا ان سب المش عین کہ جتنے حضرات میت کے ساتھ یعنی میت کے جنازے کے ساتھ جاتے ہیں ان سے مسجد کو الفت انس اور پیار محسوس ہوتا ہے دفن کرنے کے بعد جب دفن کر لیا جاتا ہے نا مسجد کو تو وہ انس مانوس ہوتا ہے اس کو الفت ہوتی ہے اس کی بحثت دور ہوتی ہے وہ ایسے محسوس کرتا ہے جیسے گھر میں اپنے دوستوں کے ساتھ کھڑا ہو یہ جی آگے مسلم شریف کی پھر حدیث پاک پیش کر رہا ہے حضرت آمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت آمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے پھر یہ پورا واقعہ ایک حضرت عامر بن آس عدی اللہ تعالی نقل کر کے پھر یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے فرمایا اگر میں مر جاؤں اگر میں مر جاؤں تو ایک تو فرمایا کوئی رونے والی میرے ساتھ میرے جنازے کے ساتھ نہ ہو بین, ڈالنے, بین ڈالنے والی, نوحہ کرنے والی دوسرا آگ نہ ہو کیا نہ ہو آگ نہ ہو اسی وجہ سے آگ رک... ساتھ قبر میں قبر کے ساتھ رکھنے سے اس میں برا شگن ہے اس کا مطلب ہے جیسے اوپر آگ ہے نیچے بھی آگ ہو جائے گی تو یہ بری فال ہے اس وجہ سے بزرگا نے دن اگر بتی جلانا بھی وہاں پر منع قرار دی منع کیا ہے یہ ذہن میں رکھنا اگر وہاں پر اگر بتی مہاز اس وجہ سے جلائی جائے کہ بندے بیٹھے ہوئے ہیں اور بدبو نہ ہو خوشبو بندوں کو پہنچے تو پھر تو جائز ہو سکتی ہے ویسے اگر بتی جیسے قبروں پر جلا کر آ جاتے ہیں یہ بدات کبھی اور حرام کام ہے ذہن میں رکھنا اور اسی طرح دیے جلا دیتے ہیں قبروں پر اور دیے جلانے کی منتیں مانتے ہیں اور جناب جی کوئی وہاں پر قرآن پڑھنے والا نہیں ہوتا کوئی راستہ نہیں ہوتا محل ایسے دس دس بیس بیس سو سو دیے جلے ہوتے ہیں قبروں پر یہ سب بدعات اور حرام کام ہے ذہن میں رکھنا اس کی کوئی اجازت نہیں ہے شریعت مطالعہ کے اندر یہ الٹا برا شگون ہے یہ بات ہمارے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے فتح میں بھی لکھی ہے آہ. کسی وجہ سے وہ صحابی فرما رہے ہیں ایک تو نہ نا... بینڈ ڈالنے والی میرے ساتھ ہو جنازے کے اور فرمایا دوسرا نہ آگ ہو تو فرمایا فائدہ دفن تو مونی جب مجھے دفن کر لینا مٹی ڈال لینا تو تھما عقیم حول قبری پھر میری قبر کے آس پاس تم کھڑے ہو جانا صحابی امر بن آس نے فرمایا میری قبر کے آس پاس کھڑے ہو جانا قدرامات تو ن ہارو جزور جتنا دیر اونٹ کو ذبہ کیا جاتا ہے اور اس کا گوشت بنایا جاتا ہے جتنا دیر لگے گی اس پر اتنا دیر وہاں کا جتنا دیر اس پر لگتی ہے اتنا دیر میری قبر پر ٹھہرنا ہتا استا سب کم واد ارا بہی روسول ربی ماذا اراجع بہی روسولا ربی میں دیکھوں گا کہ اللہ تعالی کے جو قاصد ہیں پیغام لے کر آنے والے ہیں سوال و جواب والے فرشتے وہ کیا لے کر مجھ سے لے جاتے ہیں کیا سوال و جواب کرتے ہیں فرمایا تم نے اتنا دیر میری قبر پہ رہنا ہے تاکہ میں تمہارے ساتھ ان سے پکڑوں آگے اپنے قیم کہتا ہے فد اللہ میت جستان سب حاضرین آئندہ قبر ہی وہ سرو اس حدیث سے صحیح سے پتا چل گیا کہ کب میت حاضرین سے ان سے حاصل کرتی ہے اور مسرور ہوتی ہے خوش ہوتی ہے ان کے وہاں رہنے پر ٹھہرنے پر کھڑے ہونے پر سمجھ نہیں آ رہی پھر آگے نقل کر رہا ہے اور صحابہ کرام سے ایسی باتیں کہ جن سے یہ دعوے ثابت ہوتے ہیں یہ باتیں ثابت ہوتی ہیں کرتے کرتے سفا نمبر گیارہ پر جب پہنچتا ہے نا کتنے سفا پر گیارہ پر تو پھر امام حافظ عبدالحق الحق اشبیلی رحمہ اللہ کے حوالے سے بات کرتا ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ انل الموتہ یس علون انل احلف اقوال و جب کوئی مر کے جاتا ہے تو قبریں والے قبروں والے پوچھتے ہیں ان زندوں کے متعلق اور ان کی باتوں کو پہچانتے ہیں اور ان کے عملوں کو بھی پہچانتے ہیں پھر یہ بات کر کے آگے کہہ رہا ہے بارہ صفحے پر سح امر بن دینار حضرت عمر بن دینار سے یہ بات صحیح ہے کہ آپ فرماتے ہیں ما میں میتم تو اللہ و و ما یقون فی اہل ہی بادہ ان لو غص لون ہوں یو کف نو و ان لم کہ حضرت امر بن دینار فرماتے ہیں کوئی میت یعنی مومن یعنی منہ جب مرتی ہے تو فرمایا وہ جانتی ہے کہ اس کے گھر میں اس کے, کے بعد اس کے گھر میں پیچھے کیا ہو رہا ہے گھر میں کیا ہو رہا ہے یار یہ بات تک جانتے ذرا یہ میں باتیں سنا کر آپ پیچھے میں پھر جاؤں گا جو بات چھوڑ کر آیا تھا تئیات کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے السلام والا کابی اس کی طرف لوٹوں گا لیکن یہ میں پہلے میت کے متعلق عام جو عام ہیں اموات ان کے متعلق بات کر رہا ہوں یعنی آپ میتوں کے متعلق کہ وہ ان کا یہ حال ہے کہ بزرگ فرما رہے ہیں کہ وہ اپنے گھر والوں کے حالات جانتے ہیں اور جب وہ لوگ نہلاتے ہیں اور ان کو کفن دیتے ہیں وہ دیکھ رہا ہوتا ہے اور پھر آگے یہ کہہ رہا ایک عجیب یہ تلقین کی بات آگے میں سنا دیتا ہوں سمجھ نہیں آ رہی اور اسی سے اذان قبر پر اذان جو ہے اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا وہاں جو خبیش ایسے ٹان ٹان کرتے رہتے ہیں ان کے باپ کی بات سناتا ہوں یہ آگے کہہ رہا ہے وَيَدُلُّ عَلَى... توجہ میرے بھائی پر اس سے پہلے ایک بات اور بھی سنا دوں جو لکھ رہا ہے سہ مجاحد جب شروع فی قبر ہی بے سلاحت و... بے سلاح والا دہی مِم... ممبا دہی کہ قبر والے جو والدین ہوتے ہیں کسی کے والدین جب بیٹا ان کا پیچھے کوئی نیک عمل کرتا ہے تو پھر وہ ادھر قبر میں خوش ہوتے ہیں کہ ہمارا بیٹا نیک عمل کر رہا ہے شکر ہے چلو بیٹا نیک عمل پر تو لگ گیا ہے نا سمجھ نہیں آ رہی اور یہ کہہ رہا ہے کہ یہ بات حضرت سیدنا مجاہد سے مجاہد بن جبر حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد اور مفصر قرآن تابعی حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں ان سے یہ بات کہہ رہا ہے صحیح ہے صحت کے ساتھ ثابت ہے کیا کہ آدمی قبر میں اپنی اولاد کے نیک عمل پر خوش ہوتا ہے کیا ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نکلا اس سے یہ ثابت ہوا کہ جو اپنے والدین کو ناراض کر کے بھیج بیٹھے ہیں ان کا حق بنتا ہے بعد میں نیک ہو جائیں تو ان کی ناراضگی دور ہو جائے گی وہ خوش اور راضی ہو جائیں گے سمجھ نہیں آ رہی لہذا چاہیے اولاد کو چاہیے اگر وہ والدین کو قبر میں خوش کرنا چاہتے ہیں تو خالی ختموں سے خوش نہیں ہوں گے یہ شریعت متحرہ کی اتباع کریں وہ قبر میں خوش ہو جائیں اب وہ مسئلہ آ گیا میرا بھائی تلقین کا پہلے تلقین سن لو تلقین کیا حضر, جو حدیث ضعیف میں آئی لیکن ترقی بالقبول سے عدیث ریف یہاں پر صحیح ہو چکی ہے قوی ہو چکی ہے حضرت ابو ماما رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے کار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے دامات آہد و جب تم میں سے کوئی مر جائے فصب ہے تمہارے ہی اس پر ڈال دو برابر کر لو قبر بنا لو فری کم احدو کم حالار قبر کے سرانے کوئی نہ کوئی تم میں سے کھڑا ہو جائے پھر کہے یا فلان ابن فلانا اے فلانی بی بی دے بیٹے فلان یعنی اس کا نام لے اس کی ماں کا نام لے فائن نہ ہو وہ سنتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ولاو جی ایسا جواب نہیں دیتا جس کو تم سنو جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے سمل یقل پھر کہے دوسری مرتبہ یا فلان ابن فلان پھر وہ یست وی کا اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے سمل یقل یا فلان ابن فلان پھر فرمایا کہے یا فلان ابن فلان تیسری مرتبہ جب یہ پکارے گا وہ کہتا ہے ارشد نا رحمک اللہ اللہ تجھے ہدایت دے میری رہنمائی کر رہبری کر کی آخنا چاہتے ولا کن کم لسم آپ نے فرمایا وہ جواب دیتا ہے مگر تم نہیں سنتے فلو تو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قبر پر پکارنے والا شخص کہے انکر ما خرجت خرچتا من دنیا یاد کر اس کلمہ شریف کو جو دنیا میں پڑتا تھا شہادت اللہ الا اللہ و اللہ محمد الرسول اللہ وہ اللہ کا ردی طب اللہ ربن وب السلام دین ان وب محمد نبی تو اللہ پر اللہ کے رب ہونے پر راضی تھا اسلام کے دین ہونے پر راضی تھا محمد کے نبی ہونے پر راضی تھا قرآن کے پیشوا ہونے پر راضی تھا نہ من کرن و نکیل یت آخرو آپ فرمانے آپ نے فرمایا جب تم ایسا کہو گے تو وہ پیچھے ہٹ جائیں گے نَكِيرًا اِنتَلق كُلْ من کرن کی وقول ان تلک منا وکول ہو یتا کرو کل واہ دم ان تلک بنا کر فائن نہ من کرم وہ واحد میں نما پر مایا من کر نکیر پیچھے ہٹ جاتے ہیں اور ایک دوسرے کو کہتا ہیں چل بھائی چلیے ما یو قائد و اب کون سی چیزوں میں بٹھائے گی اس کے پاس وقت لکتے نہ کھج جاتا ہوں اس کو تو دلیل سمجھا دی گئی ہے جواب سمجھا دیا گیا ہے جب جواب اس کو سمجھا دیا گیا ہے تو آئی اللہ اور رسول و حاجی جا دونوں اب اللہ اور اس کے رسول اس کا جواب دینے والے بن جائیں اس کو کہتے ہیں تلقین کیا کہتے ہیں تلقین میت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ فلم ہوا اگر وہ شخص اس کی ماں کو نہیں پہچانتا کالا جن سے بو الا حضرت حوا کی طرف اس کو منسوخ کر دو یعنی ماں کا پتہ نہیں ہے تو یہ کہہ دے اے فلاں بیٹے اماں ہوا کے سمجھ نہیں آ رہی اب بات کو سمجھنا بھائی دیکھو پکار کر اس سے کلام ہو رہا ہے سلام کے علاوہ اب یہ ابن قیم بڑی عجیب بات لکھ رہا ہے حدیث یہ سند کے اعتبار سے ضعیف ہے لیکن ابن قیم کیا کہہ رہا ہے کہتا ہے کہ اس پر لوگوں کا عمل بہت پرانا آ رہا ہے صحابہ کے دور سے وہ نہ سنتا ہوتا تو ایسا یہ کہنا اس کے ساتھ خطاب کرنا اتنی لمبی باتیں کرنا یہ تو بےکار ہوتا اور پھر آگے کہتا ہے قد سویلا انہلی امام وحمد امام احمد کا حوالہ دے رہا ہے کیونکہ یہ ہم ہے نا ہم ہونے کا دعویٰ کرتا ہے رحم الله امام احمد سے پوچھا گیا اس تلقین کے بارے میں فسٹ آپ نے فرمایا اچھا عمل ہے امام احمد جیسے بندے نے کیا فرمایا امام بخاری کے استاد نے فستا احسانہ فرمایا اچھا عمل ہے وہ تجا علیہ ہے اور آپ امام احمد بن حنبل نے دلیل کیا پیش کی فرمایا لوگوں کا عمل ایسے آ رہا ہے صالحین لوگوں کا عمل معلوم ہوا اگر کوئی بات حدیث سے ثابت نہ بھی ہونا صالحین کا عمل آ رہا ہو تو امام احمد بن حنبل جیسوں کے نزدیک یہ بھی حجت اور دلیل ہے اور شریعت میں دلیل بن جاتی ہے سمجھ نہیں آئے ارے میرے بھائی اس بات کو غور سے سمجھنا یہ ابن قیم کی کلم سے نکلی ہوئی بات آپ کو کئی مقامات پر فائدہ دے گی کہ جو کہتے ہیں ہر بات پہ حدیث لاؤ حدیث لاؤ یہ ان کا پیشوا کہہ رہا ہے کہ امت امت کا امت, امت, امت, امت, امت, امت, امت سال امت کے سال لوگوں کا عمل جو ہے وہ بھی ایک دلیل ہے اسی وجہ سے ہمارے اصول فقہ والے فرماتے ہیں تحام الصلحہ بھی حجت ہے اور دلیل شریعت ہے تحام صلحہ حجت اور دلیل ہے اب یہ جی آگے کہہ رہا ہے فہاد الحدیث وہ علم یس یہ حدیث سگر سند کے اعتبار سے مکمل ثابت نہیں ہے فتح سال الامل بہی فی سارم سار و من غیر انکار ان کافل فلامل بے کہتا ہے تمام شہروں دوروں میں تمام علاقوں اور دوروں میں بغیر انکار کے جو لوگوں کا عمل چل رہا ہے وہ کافی ہے اس بات کے ثابت کرنے میں کافی ہے اس کے ثابت کرنے میں اور آگے یعنی یہ اس, اس, اس کو پھر سمجھا دیتا ہوں کہ کہہ رہا ہے حدیث چاہے ضعیف ہے نا لیکن لوگوں کا عمل اس کو مضبوط کر رہا ہے کیا کر رہا ہے سمجھ نہیں آئی پھر آگے کہتا ہے اللہ تعالی نے یہ امت زم... بھر رکھی ہے زمین, زمین بھر رکھی ہے اس امت کے ساتھ مشرق مغرب میں م... م... م... اور عقل کے اعتبار سے مشرق مغرب میں یہ امت بس رہی ہے اور عقل کے اعتبار سے یہ امت جو ہے وہ اکمل ہے جی اور پھر وہ خطاب کر رہے ہیں اگر وہ نہ سنتا ہوتا یہ،, یہ تلقین سارے اس پر عمل کرتے اور کوئی انکار بھی نہ کرتا یہ کیسی عجیب بات ہے جی لہذا ثابت ہوا وہ کہہ رہا ہے کہ لوگوں کے عمل سے اور اس سے ضعیف سے کہ یہ بالکل بات عمل صحیح ہے تلقین صحیح ہے جی اور اما کرام نے اس کی تصدیق کی اور یہ امام احمد بن امبل امام شافی ان کی فقہ حمبلی جو ہے نا اس کی معاونت علی کتاب جو ہے اس کے اندر اور بہت سی حملی اور فقہ شافی کی کتابوں میں یہ تلقین کا لکھا ہوا ہے اور سن لو انوا بھیا خبیسوں سے کہہ دو کہ یہ جو اذان ہے یہ اسی کی ایک صورت ہے تلقین کی کیوں کہ جو کہنا ہے جو کہنا ہے جو بتانا ہے وہ اذان میں سارا کچھ آ جاتا ہے آتا ہے کہ نہیں آتا اس کا مطلب یہ نکلا کہ اس کی اصل وہ تلقین والا مسئلہ ہے اب عرب کے علاقے میں عرب کے علاقوں میں تلقین چلتی ہے اس طرح جس طرح کہ میں نے روایت کے مطابق آپ کو بتا دیا ہے جو روایت کے الفاظ آپ کو سنائے ہیں رہا مسئلہ ہمارے ہندوستان اور ان علاقوں میں افغانستان کے علاقوں میں تو ان علاقوں کے اندر تلقین جو ہے وہ اذان کے ساتھ چلتی ہے لہذا جس طرح وہ صحیح ہے اور فائدہ مند ہے یہ بھی صحیح ہے اور فائدہ مند ہے اس کو بدات کہنے والا خود بداتی اور لانتی بد مذہب ہے سمجھ نہیں آئی آگے پھر یہ لکھ رہا ہے عجیب صحیح روایت صحیح روایت پھر, پھر کہہ رہا ہے تیرہ سفح پر وہ سہ ان حماد بن سلمہ انصابت عن ان عن شہر بن حوشہ بن نصاب بن جوسامہ وہ آؤف بن مالک کانا متاخ دو صحابی تھے حضرت صاحب بن جثامہ اور عوف بن مالک یہ دونوں بھائی تھے بنے ہوئے آپس میں کیا بنے ہوئے تھے بھائی بنے ہوئے تھے کالا صاحب لوف حضرت صاحب نے اوف سے فرمایا بھائی جو بھی ہم تم میں سے ہم دونوں میں سے جو بھی پہلے مرے گا نا تو وہ اپنے دوست کو پچھلے کو بتائے گا کہ کیا بنا انہوں نے فرمایا حضرت آواز کیا ایسا بھی ہوتا ہے ہوگا ہوگا ہاں فرماتا حضرت ساخل بن ساما مر گئے فوت ہو گئے فرا حضرت عوف نے ان کو دیکھا فی جرم نایم و خواب میں کانہ حکا دتاو آئے ہیں اور فرمایا بھائی جی کیا ہوا انہوں نے فرمایا مصیبتوں کے بعد اللہ تعالی نے بخش دیا ہے اللہ اکبر میں نے ان کی گردن میں ایک سیاہ سیاہ نشان دیکھا میں نے کہا بھائی یہ کیا ہے انہوں نے فرمایا یار یہ دس دینار ہیں میں نے یہودی سے کرد لیے تھے وہ میری گردن میں پڑے ہوئے ہیں یہودی سے کرد لیے تھے یعنی ذمہ یہودی سے ہربی سے نہیں ہربی کا ہوتا تو وہ میری گردن میں پڑے ہوئے ہیں تو وہ یار ان کو دے دینا اس کو اور فرمایا بھائی میرے بات سن لے میرے گھر میں کوئی بھی کام ہوتا ہے نا کوئی حادثہ ہوتا ہے میرے مرنے کے بعد تو مجھے اس کی خبر پہنچ جاتی ہے تن لانا ماں تت موجام ہتہ ہررت النا ماتت مردویامین ہتّا ہررت اللہ ماتت مردویامن ہتہ ابتدائی بنا لتہ ہررت اللہ ماتت یہاں تک مجھے معلوم ہے کہ ہمارے گھر میں چند دن پہلے بلی مر گئی کیا مر گئی مجھے وہ بھی پتا ہے ان بن تیت موت یامین اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ چھ دن بعد ٹھیک چھے دنوں کے بعد میری بیٹی فوت ہو جائے گی فستا اسو بے جا کر اس کو نیکی کی وصیت کرو تاکید کرو فلماسبہ تو جب صبح ہوئی کل تو انفی ہادا لما کوئی علامت پاتا ہے تو آلو پاتا ہے تو ہو۔ میں ان کے گھر والے کے پاس گیا انہوں نے کہا مرحبم بیاحو حق لم تقرب من دو بھائی ایسے ہی کرتے ہیں کمال ہو گئی اتنا دیر ہوئے بھائی کو تمہارے کو جائے ہوئے پتہ ہی نہیں کیا کہ لفا تلل تو یا تلو بہنداس پر مان لگے میں بہانے بنانے شروع کر دیے کہ ایسے ہو گیا ویسے ویسے جیسے لوگ بہانے بنایا کرتے ہیں اسی طرح میں نے بھی بہانا بنانا شروع کر دیا جا یہ مجبوری تھی نہیں آ سکا فن ادر تو ارل کرنے فن تو توجہ میرے بھائی بیٹھے بند کرنا لغت لانا لغت تو جس سینگ کے متعلق انہوں نے بتایا کہ وہ سینگ میں پڑے ہیں دس دینار آ دس دن گھر میں میرے سینگ لٹک رہا ہے اس کے اندر دس درہم پڑے ہوئے ہیں تو انہوں نے مجھے بتایا تھا تو فرمایا میں نے اسی طرح سینگ اتارا اس, کے اس کے وہ بٹوا نکالا تھیلا اس کے اندر دس دینار تھے ہاں دس دینار میں درم کہہ رہا ہوں دس دینار تھے تو میں نے یہودی کو بھیج دیے فخول تو ہلکا نہ لکا الا صاحب شہ میں نے یہودی سے جا کر پوچھا یار تیرا کوئی کردہ وردہ تھا میرے بھائی ساتھ پر انہوں نے اس نے کہا رحم اللہ صاحب کا من خیال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی نے کہا یار یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل مسلمانوں میں صحابہ میں سے تھا کل تلتر نی کال اسلف تو اشرت عہل ہے تو اس نے کہا یہودی نے میں نے پوچھا یار بتا کیا ماجرا تھا کہ باقی دس دینار مجھ سے مانگے قرضہ لیے تھے فنبس تو آئلہ ہے تو وہ میں نے جو لیے تھے پکڑے وہ اٹھا کر پھینک دیے اس کی طرف کال حیا بے عیانہا. اس نے کہا بے عین ہی وہی ہیں جو مجھ سے لے کر گئے تھے کل تو حادثہ میں نے کہا یہ ایک بات پوری ہو گئی وہ علامت جو جاننی تھی بھی یار جو واقعہ دیکھا ہے خواب میں صحیح ہے یا غلط ہے تو فرمایا ایک بات پوری ہو گئی کال اف کل حدث حال حدث بعد باد صعب میں نے گھر والوں سے پوچھا بتاؤ کوئی حضرت صاحب کے میرے بھائی صاحب کے بعد جانے کے کوئی تمہارے گھر میں کوئی حادثہ پیش آیا ان نے نام نعم حدث نا کذا حدث کال فکل تو کرو ان کہا ہایا تو ہے کوئی نہ کوئی میں نے کہا پھر یاد کرو ان کہا نام ہررت اور ماتت من بلی مر گئی ہے چند دن ہوئے فکل تو ہاتھا میں نے کہا یہ دونوں باتیں پوری ہو گئی دونوں باتیں پوری ہو گئی کل تو اے نا تو میں نے پوچھا میرے بھائی کی بیٹی کہاں ہے بتی میری کال تلعب وہ کھیل رہی ہے پتا ہے تو بہا اس کو ملایا سستا اس کو ہاتھ پیرا پیدا ہے محمومت بخار میں تھی بچی فکل تستہ معروف اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا فما تت فیصت ایامن جس طرح صحابی پاک نے بتایا تھا کہ ٹھیک چھ دن کے بعد بیٹی فوت ہو جائے گی اسی طرح فوت ہو گئی سمجھ نہیں آئے گی یہ ابن قیم کہہ رہا ہے صحا عن صحاب ابن سالمان حضرت صاف بن جفامہ اور حضرت عوف بن مالک دونوں صحابی ہیں اور دونوں صحابیوں کا یہ واقعہ صحیح کتاب روح کے اندر ابن قیم نقل کر رہا ہے ارے سوچو تو صحیح ذرا یہ صحابی ہیں گھر میں پیچھے بلی مر رہی ہے تو پتا ہے چھ دن کے بعد بچی سات ہونی ہے تو چھ دن پہلے ان کو مل پتا ہے اور اپنے بھائی کو بتا رہے ہیں بتاؤ رسول اللہ سے کیا بات چھپی ہوگی جن کے صاحب صحابہ کی یہ شان ہے جن کے یہ صحابہ ہیں ان کی کیا ہوگی یا کیسی ل پڑی ہوئی ہے وہاں کتوں پر یہ اپنے بڑے اور با یہ اپنے بڑے کی بات نہیں سمجھ کتے اب کیا چلو پہلے صحابی کا فرد کرو عقیدہ نہ ہو کہ اب جب یہ سب کچھ دیکھ لیا تو کیا اس کے بعد انہوں نے عقیدہ نہیں رکھا ہوگا کہ جو مر گئے ہیں وہ پیچھے کے حالات کو بھی جانتے ہیں امال کو بھی جانتے ہیں کیا نہیں بنا ہوگا تھا لیکن افسوس یہ ہے یار جیسے آگے چل کر میں ان کی خدمت کروں گا استاد ش کی یہ دیکھ منہور اس وقت پتہ نہیں کیا بھوت اترا ہوا ہے ان کا کیا چین ان کا نکل گیا ہے کیا کیا لکھ رہا ہے یہ آگے یہ جی لکھ رہا ہے وکان من, مِن صحابت اور یہ کہہ رہا ہے حضرت عَوْف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ فقہ ہے سمجھ ہے ان کی وکان من صحابہ اور یہ صحابہ سے تھے حید و نفاذ نفاذہ وسیع تصابن بعد موت ہی علمسکول بلقرا اخبار فتابہ کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی فکر ہے کہ وسیعت انہوں نے وسال کے بعد کی کہ یہ قرضہ ہے یہ واپس کر دو فلان کرو فلان تو یہ وسیعت پر عمل کر رہے ہیں حضور کے صاحب بھی وسال کے بعد لیکن خالی خواب تک نہیں رہ رہے ساتھ میں کرائن دلائل جمع کر رہے ہیں گھر والوں سے پوچھتے ہیں وہ جناب جہاں پر انہوں نے کہا تھا کہ سینگ لٹک رہا ہے اس کے اندر دینار ہے اسی طرح دس دینار نکالے پھر جا کر یہودی سے پوچھا گھر والوں سے پوچھا تمام قرائن دلائل جمع کر لیے تو وسیعت جو ہے وشال کے بعد صحابی پاک کی وسیعت کو انہوں نے پورا کر دیا ہے جی یہ وسیعت ہے ورنہ حضرت جی ذہن میں رکھو وہ, وہ مال تھا تقسیم ہوتا تقسیم ہوتا میرے بھائی وہ دس دینار بارسو کو تقسیم ہوتے لیکن نہیں ہوئے کیوں اس وجہ سے کہ صحابی نے ایک تو خواب دیکھا دوسرا کرائن یقین سے معلوم کر لیا یہ بارحق بات ہے لہذا وسیعت نافذ کر دی سمجھ نہیں آئی چلو نماز پڑھیں پھر بیٹھتے ہیں